پھر اسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا تو اسے اورزمے سے فرمایا کہ دونوں ہی حاضر ہو خوشی سے چاہے ناخوش سے دونوں نی عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے